اور کی رو اللہ لوحنا رحم بعض کے باب شروط ہے احادیث متعلقات باب شروط اقامہ کی شروط جمع کرتا شرط حوج سے سےری کی ہر وحی کا چیز نہ کے مستذینے کے شیاخ اندر و صلات تصبیبن ذ سبب کی رواتب صباح نفس صباح مستذینے بے مسبب نظر گئے بدان کے مزنف نظام مستذینے بلا تصبیبن تصویر اور مقصود چاہے کم شرط شہید ہے کم شرط ماپ زبر دے کم نہ دے میں شروع تو جائزہ ہو کی. اسلام کی باقام ہو کی قدیم کی مم. مم. اور نہرا تمہیں ظہر میں ہو گیا میں نہرا نے کو میں نے نکا پھران میں قدم کا شرط مناسب نہ خود نبی نے تمام اور بین بغیر وہ کہا ابدا بن بدا بن علی لا جن لا دایہ برکہ میں جان دارین اللہ تعالی نام ور ولم سلام یا حضر مجاز نبرا تہ بلی زمانے تو سن ہی کہ یتند تقاللا بقال جس نے کہ میں جان بیتوں پڑھنے کے ماہر ہیں لا بدی کے ورار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا میا میا حضرت لا تعریف امتحان میں گاضی دنتانا زندگی شروط بولا شروع اسلام بہار سے شروعات ان مسکور خبر یاد جو وجہ ہمارا دماغ ہوا یہاں کا انہوں نے تول ہی وہ یہ تک انا بنامہ جناتیاں نظر قبل تعبیر بادیر اللہ تھی نہمن شرطا صحیح ہے وہ بیم صحیح ہے اور مر جل شرکان جی نار شرکان بھی بس سلاح پشکئی حظیب نے بیدا مسئل دارا کہ شرطا جائز اور بیم جائز شرطا جائز بی شرط جائز اور باطل دیں تم کا سانچ بی جائز شرط باطل یہ واقعی ہے وہ امرمینی مہنسان پشکئی تم کا سانچ دوار جائز بھی واقعی جابر اللہم اللہ علیہ وطلبائی کی کم کسان چی دوڑا مانوئی کہ بین باطل شب وزر شرسا مہاں بے مشید باغیبانا مانوئی اندیس تدی اختلاف دشارہ کئی او دا امن بین واقعی دکھنکا دا دلیل اللہ سا چھتو شرط باطل بے, بے جائز ہوئی او کم کسان چی مدلک اللہ نے نحاقی دکھنکی چی دا وزن شرط اوازم حصورت مستدود پار اوازم دا خدوسیت دی واقعی علم سیندی علاوہ دی علاو تحقیق نا بیان الگرس کی دیکھنے کے لئے کہ وہاں ماں تولا کرتے ہیں بیان با الگرس اشروت فی البیئر جتا اشارتا ہے کہ امرمین واقعات دا فدیمان ہے کہ دا شروت فی البیئر و دا شروت فیر فی مقاتبت او دا کم شرط چھتا ہے دا شرط فبیئر کے انو شرط فیر مقاتبت کی اگر دا, دا بستا بتا لکتابات آدھا و زمانی بیوخو مستحق وزا جردہ ہو من چی بل کتابت او نہبت بدل کی تابار بتایا بتاؤں بات کی فل کتابت بدل کتاب بدلے ع کتابت کی بتا دان بدل کیوں یار گیلان دولت میں فقرا نے یہ کہا یہ کتاب دا مارو کچھ جدید اعداد بدل کی طاقت ہے صرف شراو ثمن کو ولا اللہ سب بدل کتاب یہ اصل ہے اس طریقے میں مروڑے مناط کا بولن چاہیے دل کو دردہ دیا یہ جو مقدمات رات یا ماخذ علیہ تجلو عقوب منكونہ کی طلبات اخص از مفضل کے اوہ اشارات جو ہر دعوی کو مدلی بن بڑے بڑے بینوں بعد سے اور سوچ کہ شب باطری دے جے امام بخاری دو قسم اختلاف پرک سکر گئی یو اختلاف کی سمر البائی او شدید اختلاف سکر گئی بے قلمہ ہو الراجہ سکر گئی دے مختلاف سکر گئی دشتران کو داریت دا ادا المدینہ دار دا شرط کو داریت الفاظ پرکی ملوات لینے مختلف الوات چھ داریتو کھ دار شرط حقم قصام شرطرد کا سانس شرط بات نہیں نہ ذکر اب کرنی زیادہ تر گئی او دا تعبیر پشت دی وجہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم فاغیدہ سے لازم اقاوئے ہیں کہ بشاند شرد او دا تعبیر پشت سے کی گئی انظور اصل دارا دا کہ اللہ پہ ترقیل آریسا و دے موضا آریسا لفترقیل شرد ماند او بے کوئی شرد شرد ہوں مشرد مللے قصرق العاقب کے او دا خواب قصرق العاقب بلکہ خارج دا گئی جن سوڑے بیعون کی آقبی کرسلہ شرد کین اللہ سننا حق نبی نہ و شرار شرار میں بلکہ زاہب وہ نبی علیہ السلام پاک کے دعائیں کی بے سیم منزلیں وہ کی مرکو ہمارے مرکو وہ کی مرکو ہماری بھی کی صدا حقیقتا عاریت حقیقتا ہبہ اس صورت صورت ذبیو شرط نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا تھا نبہ ردا پشترا تھا کہ شہر پیغمبر ائے فلسلہ وكنما قال ابن ابي دواد kia ke dono ko ka ta katas katas nahi no khandan no ma isna to faiz ul dili ilahi zabil ishtirat ke bil aliyat se jidurat shamil hai alam ma qadim nate to bil jamal wa kana zaman روشر ما <تصفح> دلات کی سمن کی اذیم بروات وقالصا پنج جن بغیر شفوبه دوران نری بتارا داو محتمل صدا بالآیت سے کہ بر اشتراط ہے عبید الہانہ نے فقار ظاہری ہے اگر ابن ایمناد نے نکرا درقومنا فتاوذن سے کہ مجنے داذیم بروات وقراتا اور میں هو لقد داروا المدینہ ذات علم عظیم تین مرتبہ علیت سے میں کہ دوران حجار الشرت دارو دتوزا بس شرط ضابير مدينة وضع في <تصفيق> نظام رواية وقال رضي الله سمان جابر ولكضاره لا احتمال الاجتراع او دعالي اتا اثر جاء اشفظم رواية وقال ابو زبان جابر افقرناك اذا نصب عالية افقرناك اثر من مدينة وضمعه وقال لامرحان سالمان جابر صبرو عليه الالك دام احتمال رجل اشتراعك او دعالي اتاو رسيك بدي بقل قورتا ذاتم رواية وقال بيد الله عن وهب عن جابر جستراو لو شروع استلاف وصمونہ کہ زمہ استلاف و اشتراض و دا فارید لو شروع کہ میں مخال استلاف وصمونہ اشتراض نہیں سمجھو قیت اکثر روات ادارہ تفین کا ذکر کی امام بخاری غیر حسن بلا سمجھو در تبیح مفیس اور وتاب ہو جائے اسے فریضہ کلاو کی کہ وتابو زید نہ سمجھائے فریضہ لابل وقال مجرد آن اطفاب غیری آن جعب خصف رو باربا جلالہ مصبت خلاب رائے سلور دینار محلوظ کرو او دا وقیه سر ویخ رو پیدا او دا وقیه سر ویخ رو پیدا او دینار لس رو پیدا واہذا اکونا وقیتن ان دام کی لیکن خلاب نشتے لبزر خلاب دے مستقند دے واہذا دا سلور دینار شدیر دام کی یو خیاب حساب علا حساب دینار بی عشرتن علا حساب، فدی حساب بانے اد دینار دا ہے کو مرفوض ہے دا ذمہ ترمانی دا ذرہ دارہ کے لحاظز، دا, دا مرفوض ہے دینار مطلع اور بے عشتین جارے مجموعی خبر دے اور حساب مضاب جملے تلے حساب ہے؟ مضاب جنے، علا حساب ہے فدی اد دینار بے عشتین دینار مصایبی ہے دا نسل کو اسلام نسل نسل جنسل جنسل غارا اذا مصلي دين الاسلام على حسابي 100 دينار باشاتين هيا موجودنا على حساب الدينار باشاتين من بالذال توجيه اولاد ولا بين الثماني بي لابلان خلال لمغير الثمان من ذكري ذي باقي له الثمان مغيران شعبي ام جابر اضان المقدر وهو ابو ذبير ام جابر ذي كذكر الثمان نشي وقال امام صارم ام جابر او قال ام جابر ام دو سو روپئے دو دو دام رضی ممانا وقال اللہ مساوی دوسروں کو مہاراج مخال مسلم اس طرح ہو نستلاحات ہی مراسیلامی درس رفسہ میں یہ ادا واقع نو کلور او کیو دیر سفر کرانے مکتب او کہتے ہیں مقدس للہ حضرت دعوت سنوں کو میظاروانی ادا کرو چلوڑی نہ چاہے گا درس رفسہ میظاروانی دین اختلاف رانے یاد واقع عالم نظرا جناب طالب کی اد اختلاف المعانظر شان اصل سامان او کیو تذا اوقیہ تھے زہامت بقدر کہ اوقیہن ذهب تدوینہ سوق اوقیتن کی زدیگر گئی لدانے میں زار 30 روپے ہوئی جو مقدار سے برابر دی حفلہ تعبیر کو 100 دیناروں سے کے دام برابر ہے اباض اتنا اوقیہ ذهب اپنی رجاؤ کا زاب سے نہ ہم مساوی دے دو روپے اور سرکہ دو روپے لا نے باقی مساوی دے تو شردینات کا 100 دینار رضی لہ ان دو العبارات 40 ذہامن 40 دنانی اول اوقات بہ زہب او می ادنا بصرفی شل دینار لاول اصل کی اوقات و مدات تو میں رسروات ہوں سرا جو رکھتا سے میں چاہیں اوقات بہ زہب اچھا اوقات تو بیش ہیشا بنا او کین نماز او ترتیب اپ نے قابل فضیل حضور کو تو فلا لے سمسوی دا چار قابل فضیل دین یہاں جلا ہوتا اسن دارچہ یا دا تقدس نگ کی اصل ثمن او قیاوا تاقم کے ماذار ذکر کے اللہ نبی رسوخ فوک ہو جاتی کہ او او ماذار کے اصطلاحوں تو اختلاف ہی کرا ہا تو اور اکثر رہا ہے کہ خیر رہی نتاقا برد ترجیح کرو گئے حالی معبداللہ اور اشتلاف کرو گئے اشتلاف اور افقار سے لے حاصرہ ایم بقر رہے لے اور اشتلاف اور اکثر ذکر دے اشتلاف سے لے واقعی کے حاصر ہے دا جاہت دے دا افقار نا دا عاریت نا و سحو اندی کل ضرور ہے اندی زمان بنی زمانی کی اللہ اشتلاف کے لیے وہ معاملہ مرات مساقات تو معاملات کو لگت تو اہل مساقات مکال کا منگا مساخاتے